اور اگر ہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے رسول کے انہیں سے پہلے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب تنہیں ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں پر چلتے قبل اس کے کہ ذلیل اور رسوا ہوتے